واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم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 وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 ان کا العليم علی رب حدیم وبش رحلی صدری و یسرلی عمری وحد العقدانی یفقہ قولی بلاہ منشیتان الرجیم من حمز ہی من نف ونفخه و بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه یہ آیات کریمہ سورت البینہ سے ہیں اور یہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بارہ میں نبیر اسلام نے عبی بن نقاب سے فرمایا تھا کہ ان اللہ عمر ان انقرا علئی کا لم یقن الدین اکافر ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بنا پڑھ کے سنوں. تو بن نقاب نے عرض کیا کہ آپ باہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے فرمایا کہ ہاں تو بھائی ہم نے کہا زار و قطار رو دیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا تو سورہ مبارکہ کے مضامین بڑے جو آخری تین آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے اور نیک عمل اختیار کر لیے کچھ خبریں ارشاد فرمائیں ان الدین وال بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہ دو شرطیں ہیں اور ایمان میں سر فرست ایمان باللہ ہے اور ایمان باللہ میں سر فرست اللہ تعالیٰ کی توحید ہے آپ نے وفد عبد سے فرمایا تھا کہ عامر حکم بل ایمان بلّۂ وقت کہ میں تمہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں پھر فرمایا ایمانحدہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے انہ تشر کو ہی شعب ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہ کرو انہیں ایمان نفی اور اس بات کے ساتھ ہر شریک کا انکار اور ایک اللہ وحدہ ہو سبحانہ ہو وطلادہ کی عبادت کا اقرار و اعتراف تو ان الدین عامن بے شک جو لوگ ایمان لائے وہ امل الصوال اور نیک عمل کر لیے نیک عمل کی دو بنیادیں ایک اخلاص نیت ہے اور دوسرا نبی نے اسلام کی سنت کی اتباع ہے جس عمل میں یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں وہ عمل صالح ہے وہ نیک عمل ہے اور جو عمل ان دو چیزوں سے خالی ہو چاہے وہ ہیروں جواہرات سے مرثہ ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل تسلسل کے ساتھ اور لگاتار اختیار کیے رہے چند خبریں ان کے بارے میں اولائکہم خیر البریہ پہلی خبر کہ یہ لوگ ساری مخلوقات اور ساری کائنات میں سب سے بہتر ان سے بہتر کوئی نہیں اگر تھوڑا سا عربی زبان کی آپ کو معرفت ہو تو اللہ کا ہم خیر البریہ اس جملے کے لذت آپ کو حاصل ہوگی اس کا ترجمہ ہم یوں کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ اور یہی لوگ سب سے بہترین مخلوق ہے ان ایک تاکید کا انداز ہے یہی لوگ اور یہی لوگ سب سے بہترین ہیں اللہ تعالیٰ نے حسر کا اور ایک تاکید کا انداز اختیار کیا ہے یہ خبر دینے کے لیے کہ یہ لوگ سب سے بہترین ایک مقام بھی فرمایا کہ ان نشرت دباو ان بلّہ بکم اللہ دین اللہ آؤ تمہیں بتائیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین کون ہے میں سب سے بہترین کا فیصلہ ہو چکا سب سے بہترین کا تو آئین باقی یہ ساری مخلوقات میں سب سے بہترین کون ہے شاید آپ کے ذہنوں میں کتوں اور صوروں کا تصور یہ سب سے بہترین ہے یہ وہ کیڑے جو غلازت میں نظر آتے ہیں وہ سب سے بہترین ہوں گے ہوا کہ نہیں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو حق کے معام گونگا اور بہرا ہے جس کو رب اعلی کی معرفت نہیں ہے اس کی توحید کی پہچان نہیں ہے یہ سب سے بہترین مخلوق ہے تو یہاں سب سے بہترین مخلوق کا ذکر ہے کہ اولا ایک ہم شب خیر البری یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد سلسل کے ساتھ عمل صالح انجام دیتے رہے اور وہ ابو تربا کا حق یات عقل یقین اور تادم حیات عمل صالح کا سلسلہ جاری اور قائم رہے یہ سب سے بہترین لوگ یہ ایک خبر ہوگی ان لوگوں کے بارے میں سب سے بہترین ہونے کی دوسری خبر یہ ہے کہ جزا عند اور ربے جنات و عذن ان, ان کا بدلہ رب اعلیٰ کے پاس ہے کیا بدلہ ہوگا جو اللہ کے پاس ہے فلا تعالماخی قربات آئین کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کچھ بنا رکھا آدت عبادی مالا خطرہ قلب بشر میں نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل پہ ان نحمتوں کا تصور پیدا ہوا رب تعلی کے پاس ان کی جزا ہے ان کا بدلا ہے جنات و ادن ہمیشہ کی جنات کی صورت میں ہمیشہ ادن عدم کمر ایک مقام پر جم جانا اور قائم ہو جانا پھر ہلنا نہیں سے ہمیشہ کی بقا ہمیشہ کی بقا بہت بڑی نڑ ہے ہمیشہ کی بقا اللہ کے لیے بگر اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو یہ مقام دیا کہ ان کو بھی ہمیشہ کا بقا داف دی دیا ان میں جنتی ہیں جہنمی ہیں اور جنت اور جہنم ہے فرق صرف یہ کہ اللہ کی بقا ذاتی ہے اور ان مخلوقات کی بقا عطائی ہے اللہ کی عطا کردہ ہے وہ اس بقا کا مالک ہے اس کی بقار ہمیشہ کی ذاتی ہے کسی کی عطا کردہ نہیں ہے اور جو مخلوقات ہمیشہ رہیں گی جیسے جنت ہے جہنم ہے اہل جنت اہل جہنم اللہ کا عرش اللہ کی کرسی یہ بھی باقی رہیں گے اللہ و قلم کا بھی ذکر ہے لیکن ان کی بقا اللہ کی عطا کرتا ہے ان کی بقا عطائی ہے یہ بھی ایک خبر ہے کہ ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ۔ جنت ہے جنت ادن اور خالدین افیہ اور تاکید اس میں ہمیشہ رہیں گے لا ببو نانا ہے اس سے پھرنا کہیں اور دیکھنا جھانکنا نہ وہ چاہیں گے نہ وہ ممکن ہوگا بس جنت عدن ہے خالدین افیہ آباد ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے آگے ایک اور خبر ہے رضی اللہ عنہم ہوں رضو عنہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی یہ معنی واضح ہے اللہ ان سے خوش ہے ان سے راضی ہے یہ اللہ کی محبت کے قابل ہیں اللہ کے پیار کے مستحق ہیں اللہ کی رحمت میں ڈھان دیے جائیں گے اور وہ اللہ سے راضی اس کے دو معنی ایک اللہ تعالی نے دنیا میں جن دن کو احکام اور فرائض دیے عقیدہ ہے نماز ہے روزہ ہے حج و زکوٰۃ ہے ان سب پر خوش ہے کوئی جبر و اکرا نہیں کوئی ناراضگی نہیں کوئی تنگی نہیں کوئی خلجان نہیں حویبے کی وریا کی اطاعت ہے خوش راضی اللہ نے جو کچھ دیا جہاد فی بھی اللہ ہے بقیہ آماد اور فرائض ہیں سب پر خوش اور راضی کوئی تنگی نہیں کوئی اشکال نہیں سمینا و وہ کی تفسیر راضی ہی راضی نمازیں ادا کرتے ہیں خوش ہو کر زکوٰۃ دیتے ہیں خوش ہو کر حج کرتے ہیں خوش ہو کر سارے اعمال کی ادائیگی خوش ہو کر اللہ نے جو کچھ دیا راضی دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اتنا کچھ دے گا انتہائی پسندیدہ کہ یہ راضی ہو جائیں گے اللہ کی اطا پر جنت کی نعمتوں پر اللہ تعالی کے ددا جب کسی بندے کو حاصل ہو جائے تو اللہ وہ رضا چھینتا نہیں واپس نہیں لیتا اللہ کسی بندے سے راضی ہو کر اسے اس رضا چھین لے تو اللہ کے علم پر تان کہ تو راضی پھر کیوں ہوا تجھے پتہ نہیں تھا یہ بندہ کیسا ہوگا ایک طبقہ طبقہ خبیصہ اس امت کا جو صحابہ کے رام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں اللہ نے رضی اللہ, عنہ و رضو عنہ اللہ ان سارے صحابہ سے رادی کل دن وعد اللہ الحسن سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تو اللہ کی ندا دائمی ہوتی ہے جب اللہ کسی سے رادی ہوتا ہے اس کا حال اس کا مستقبل سب اللہ کے سامنے ہوتا ہے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی تو اللہ کو معلوم نہیں تھا آگے چل کر جو مرتد ہو جائیں گے پھر راضی کیوں ہوا یہ خبر ہے اللہ جو خبر دیتے تو منسوخ نہیں ہوتی اگر خبر منسوخ ہو تو اللہ کے علم پر تن علم پر ایس احکام منسوخ ہوتے اللہ ایک حکم دیتا ہے بندوں کا امتحان لینے کے لیے اور بندے اگر اس کو قبول کر لیتے ہیں یہ اللہ کے رضا کا موجب ہے بندے امتحان میں کامیاب ہیں پھر اللہ آسانی کر دیتا کہ تم کامیاب ہو ہماری طرف سے آسانی لے لو بہت سی مثالیں میراج میں پچاس نباتیں فرض ہوئی نبی اسلام نے قبول کر لی کوئی چوں چورا نہیں واپس آ رہے ہیں مول علیہ السلام مشورہ دیا کہ اتنی جرپ تو بنی اسرائیل میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ وقت گزار تجربہ کیا ان کا ان پر دو نبادیں فرض تھی وہ نہیں پڑھ سکے حالانکہ طاقتور بڑے وسائل کے مالک اور آپ کی امت تو بڑی کمزور وہ پچاس نبادیں کیسے پڑے گی کی لیکن نبی رسم امتحان میں کامیاب ہیں قابل قبول پچاس نواز قبول پھر وہ اللہ نے تخفیف فرما دی آسانی آ گئی پچاس سے پانچ ہو گئی اور اللہ رضا چھینتا نہیں نبادے پانچ کر دیں ثواب نہیں چھینا ثواب میں کمی نہیں کی خود ناخمس ہن ناخمسخ نباد پانچ کر دیں ثواب پچاس ہی کر دوں گا رحمت واپس نہیں ہوتی رضا واپس نہیں ہوتی ثواب برقرار ہے پچاس کا یہ حکم حکم منسوخ ہو سکتا ہے اللہ کی حکمت ہے اس میں لیکن خبر منسوخ ہو یہ اللہ کے علم میں تان ہے اس کے علم کی کمزوری مانا اس کو معلوم نہیں پھر راضی کیوں ہوا جب تجھے پتا تھا کہ کچھ سالوں بعد لوگ مرتد ہو جائیں گے راضی کیوں ہوا یہ اللہ کا علم پر الزام اللہ عن ہوں ورض ہو اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اللہ کے رضا سب سے بڑی دولت ہے ورنہ من اللہ اکبر اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی دولت ہے تھوڑی سی رضا بھی تو بڑی یہ عظیم نعمت ہے دیکھے ایمان اور عمل صالح پر جنت کے وعدے ہیں اور جنت کا خلود اور ہمیشگی ہے باغات ہیں حور و قصور ہیں بکری یہ رضا کا وعدہ ہے یہ بہت ہی اونچی دولت ہے بلکہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر کے ایک بار ان پر مطلع ہوگا اور فرما گئے اے جنتیو ہو آج ہم ایک بڑا اہم اعلان کرنے والے ہیں طویل حدیث ہے وہ اعلان کیا ہوگا علیکم فلا فلاسقت علیہ ابادا وہ اعلان یہ کہ میں ہمیشہ تم سے رادی رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گے یہ نعمت جنت کے داخلے کے بعد اللہ کے رضا دیکھیے موت کے بعد سے لے کر قیامت اور جنت اور جہنم کے داخلے تک ایک بڑا عرصہ ہے اللہ اگر راضی ہے یہ سارا عرصہ اس کی رحمت کے دیرے سایہ گزرے گا انسان کی موت ہے موت کی ہولناکیاں موت کی شدتیں موت کے سکارات پھر قبر میں اتارا جانا قبر کی ظلمتیں قبر کی تاریکیاں قبر کا عذاب قبر کے زہریلے جانور سانپ اور بچھو قبر کی تنگی بڑے کڑے مراحل ہیں اور اس کی ردا اگر حاصل ہو تو اللہ ہر مقام پر آسانی پیدا فرما دے گا وہ قواعد ہیں انسان قبر میں اترتا تو عذاب اس پر جھپٹتا اوپر سے نیچے سے دائیں اور بائیں سے اوپر سے نماز اس کا دفاع کرتی اللہ کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی ٹالتی اس عذاب کو دائیں طرف سے صدقہ آ جاتا ہے بائیں طرف سے روزے قدموں کی طرف سے قیام العل رات کے تحجد کی نماز یہ سارے اعمال کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے عذاب کو ٹالتے ہیں جو سبب موجود ہے اعمال صالح کا مگر یہ ساری سعادت اللہ کے لذا کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے پھر سب سے بڑھ کر جو قبر کا فتنہ ہے منکر نکیر کے سوالات مر رب من معدین کا یہ جواب اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی قواعد موجود ہیں پختہ توحید مر ربو کا جواب کیا ہے صحیح جواب ربی اللہ یہ جواب کون دے گا جو اس کو رب مانتا ہو ربو کے تین معنی ہیں کہ وہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں وہ مالک ہے اور کوئی مالک نہیں وہ مدبر ہے اور کوئی مدبر نہیں تدبیر کرنے والا تصرف کرنے والا یہ سارے ربوبیت کا معنی ہے وہ اکیلا مشکل کشا اکیلا حاجت روا وہ اکیلا غوث ہے اکیلا داتا ہے یہ دنیا جو پھیلی ہوئی ہے فلاں داتا اور فلاں غوث اور فلاں دستگیر کھلا مشکل کشا فلاں حاجت روا چاہے وہ تحجد پڑھیں نمازیں پڑھیں رودے رکھیں اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے تو قاعدہ موجود ہے کامیابی کا مگر یہ توفیق اس کی رضا کے بغیر ممکن نہیں ہے اللہ کی رضا اللہ اگر راضی ہونے کی خبر دے دے راضی ہونے کا اعلان کر دے یہ سب سے بڑی دولت سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ قبر میں فراخی عطا فرما دے گا قبر کو شادہ کر دے گا کب جب وہ رادی ہوگا قبر کو نور سے بھر دے گا کب جب وہ راضی ہوگا جو قبر کے زہریلے جانور اللہ ان سے بچائے گا کب جب وہ رادی ہوگا قبر میں بستر جہنم کی آگ کا ہوگا اللہ بچائے گا کب جب وہ راضی ہوگا جنت کا بستر دے گا جنت کا لباس دے گا جنت کے دروازے قبر میں کھول دے گا یہ ساری چیزیں اس کی رضا پر رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی بہت بڑی سعادت ہے اس کی رضا کا سوال کرو صحیح بخاری کے سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں افتقدت و رسود الحمد لیلہ ایک رات میں نبی اسلام کو بستر سے گم پایا تشویش ہوئی آپ کی تلاش میں اٹھی کمرے میں اندھیرا تھا چھوٹا سا کمرہ تھا اپنے ہاتھ سے ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہاتھ سے ٹٹولتی ہوئی اچانک میرا ہاتھ کسی چیز کو چھوا وہ پیارے پیغمبر کے ایڑیاں کھڑی ہوئی تھی اور آپ سجدے میں تھے زبان میں کچھ الفاظ تھے میں نے کان قریب کیا آپ کیا کہہ رہے تھے اللہ میں آود ہو کا اللہ میں تجھے تیری رضا کا واسطہ دیتا ہوں تیری صفت رضا کا کہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو ہمیشہ راضی رہنا تو نبی اسلام کو بستر چھوڑنے پر کس نے مجبور کیا سجدے میں گرے پڑے اللہ کی رضا کا سول کی رضا کی طلب یقینا رضی کے اندر بہت بڑی نعمت اللہ کی رضا کی یہ سارا جو ایک انسان کی موت سے لے کر جنت کے داخلت جو گیپ ہے اس کی رضا کی قدم قدم پر ضرورت نبی اسلم جرادہ پڑھ رہے ہیں میت نے کیا دعا کر رہے ہیں احتاج ادا رحمت وہ انتخنی نزاو یہی کہ یہ بندہ مر چکا تیری رحمت کے سہارے کا محتاج ہو چکا ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے نہ بیٹے نہ بیوی نہ والدین سب سہارے ٹوٹ چکے ہیں صرف تیری رحمت کا سہارا وانتا غنی نظاب تو اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا تو بڑی بے پرواہ ان کا نمس فضیت حسنات وہ ان کا نم حسین فتجاوت ہیں اگر یہ نیک ہے تو اس کی نیکیاں بڑھا دے اگر برے اعمال کرتا تھا تو معاف کر دے تو اس کی رحمت کے سہارے کی ضرورت ہے اس کی رضا اور محبت کے سہارے کی ضرورت ہے تو ساری یہ مشکل گھاٹیاں اس کی رضا کے ساتھ آسان ہوں گی یہ بڑا لمبا سفر ہے قیامت قائم ہوگی قیامت کا چہرہ بڑا ہولناک ہے آسمان زمین ستارے سورج چاند سارا نظام تباہ ہو جائے گا پھوڑ کا شکار ہو جائے پہاڑ اڑ رہے ہیں اوپر کو دنیا دیکھ رہی بڑا ایک محیب اور خوفناک یہ وقت ہے یہاں اگر اگر سکون ہے اطمینان تو اللہ کے رضا کے ساتھ ہی ہے اللہ اگر راضی ہے تو اللہ ہر تکلیف سے بچائے گا یہ قیامت کے بہت سے مراحل سرزمین محشر دنیا کھڑی ہے پچاس سال کے برابر یہ دن اللہ کے ندا کی ضرورت ایک سوال صحابہ نے بھی کیا کہ پچاس سال اگر میدانِ معاشر ہوگا تو بھوک تو لگے گی پیاس لگے گی کہاں سے کھائیں پیئیں گے صحیح بخاری نبی نبیر اسلام کی حدیث ہے تھکون اور ارد یوم القیام خبزہ تم واحدہ زمین کی آمد کتنی ایک روٹی بن جائے گی روٹی بن جائے گی یہ تکفا علی جب بار کما یا تکفا خبزہ ہو کہ سفر روٹی اللہ پکائے گا یہ تکفا کے دو معنی ایک روٹی کو ہاتھوں سے پکانا کبھی دائیں کبھی بائیں ہاتھ سے ہے نا محبت بھرا انداز دوسرے روٹی کو الٹ پلٹ اس سائیڈ سے پک جائے اس سائیڈ سے پک جائے پوری طرح پک کر تیار ہو جائے پوری زمین روٹی ہوگی وہاں کے نوزن آہد جنت یہ اہل جنت کے مہمان نوازی ہوگی فار کی نہیں مشرقین کی نہیں انہیں ایک لقمہ میسر نہیں ہوگا جو ان کی تکلیف اور جو ان کی بےچانی اس کے ساتھ ان کی بھوک ان کی پیاس یہ رحمان کے لذا کی دلیل اللہ تعالی کی پہلی مہمان نوازی اہل جنت کے لیے وہ ادام بالام و نون روٹی سالن کے ساتھ کھاتے ہیں سالن کیا ہوگا سالن بالام اور نون بالام بیل کو بولتے ہیں بیل اور نون مچھلی کو دونوں کے جگر کا ایک ٹکڑا ساتھ ہوتا ہے بڑا لذیذ اس ٹکڑے کا سالن ہوگا روٹی اور سالن وہ بیل ان قیامت کا بیل کیسا ہے کو آپ دنیا کا بیل نہ سمجھے وہ کیسا ہوگا کیسا عظیم ہوگا کیسا وہ ذائقے دار ہوگا تو سب سے لذیذ جو حصہ ہوتا ہے وہ جگر کے اوپر تھوڑا سا لو تھوڑا تھوڑا سا ہوتا ہے ٹکڑا ہوتا ہے چھوٹا سا اس طرح مچھلی کے جگر پر چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے وہ ٹکڑا کا سالن ہوگا آپ سمجھیں گے کتنے پھر بیل ہوں گے ایک ٹکڑا کس کس کے کام آئے گا یا اکو لوہا سب ہوے کو ستر ہزار جنتی کھائیں گے کتنا بڑا وہ ٹکڑا ہوگا اللہ کیسے پھیلا دے گا یہ مہمان نوازی کہ میرے بندے میدان معاشرے میں بھوکے نہ رہے اور خاص طور پہ وہ لوگ زیادہ لذت اٹھائیں گے جو دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے کلو اسلف تم فرام خالی ہے خالی امام بکری فرماتے ہیں ایام خالی ہے ایام میں روزے رکھا کرتے تھے روزے سے محبت فرضی نفلی روزے آج خوب کھاور پیو خوب خاور پیا ان لذت ان کی عجیب ہی ہوگی تو یہ ایمان اور عمل سال. اللہ کے رضا کے نشانات ہیں. اللہ رادی ہو چکے میدان محشر میں مہمان نوازی میسر ہوگی یا اللہ پیاس کا انتظار پانی کی نظر نہیں آ رہا پورے میدان محشر میں پانی نہیں حوض نظر آ رہا ہے نبی حقانی محمد مصطفی علیہ السلام کا حوض ہے اس پر سب وارد نہیں ہوں گے حوض کو کی پہلی بشارت صحابہ کو ملی تھی نا کون سی خبر منسوخ ہوتی ہے یہ ناط کے وہی کیا فرما رہے صحیح بخاری کے حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن قبل احیار امباد کو الوداع کہا زندوں کو اور فوج کو فوجان کو, کو الوداع کہنے کے لیے اپ میدان عہد کی طرف گئے جبل عہد کی طرف وہاں ستر شہدائے عہد مدہون ہیں ان پر آپ نے دعا پڑی ان کے لیے دعا کی یہ الوداع کہنا ہے فوج شدگان واپس آئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے صحابہ کا ایک ہجوم سامنے ان کو آپ نے درس دیا یہ کہ الوداع کہنا ہے زندوں کو اور آپ نے کیا فرمایا کہ ان معدہ قبل تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی اور اللہ اس وقت بھی مجھے حوض کوسر دکھا رہا ہے میں حوض کوسر دیکھ رہا ہوں وہاں ہماری تمہاری ملاقات ہوگی سارے صحابہ کو پیغام یہ خبر اللہ نے اپنے نبی کو دی نبی نے صحابہ کو دی یہ خبر منسوخ ہو سکتی انصار صحابہ سے آپ نے خاص طور پہ کیا فرمایا تاج دونوں افر کہ میرے بعد تم دیکھو گو کہ جو بھی حاکم مائیں گے تم پر دوسروں کو ترجیح دیں گے تمہیں پیچھے چھوڑ دیں گے دوسروں کو آگے لائیں گے رو صبر کرنا حتہ تلقل معاہدہ کمل حاؤض حتہ تلقنی صبر کرنا حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو انصار صحابہ سارے کے سارے معنی نبی السلام سے ملاقات ہوگی ملاقات کہاں ہوگی ان معاہدہ کو حوض قوصر میری تمہاری ملاقات ہوگی یہ بشارت ہے تو اس رحمان کے ندا کے مظاہر ہے. بھوک کا انتظام ہو گیا پوری زمین روٹی بنی ہوئی جب چاہو توڑ کے کھاؤ سادن میسر ہے لگا لگا کے کھاؤ خوب مزے اڑاؤ پانی تو حوض قوصر ذاتیں موجود ہے ہر مقام کے لیے مگر سارے ضابطوں کا حصول اللہ کے ندا کے ساتھ عہدے کوثر کا پانی ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو متبع سنت ہے سنت کی غیرت ہو سنت کی محبت ہو اور بدعت کی نفرت ہو ان کے لیے پانی محبت بھی ہو اور بدعت سے نفرت بھی ہو یہ پورا دین نفی اور اس بات کے ساتھ سنت کی محبت کا معنی یہ ہے کہ بدعت کی نفرت ہو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سب کو خوش کرو سب سے محبت کرو یہ عقیدے کی بات یہ تو نفاق ہے ویداللہ دین آمن قالو آمن مسلمان خوش ہو کہ ہم مومن ہیں وید الکھ اللہ دین وید قالو ان کو اپنے شاطین کے پاس کفار کے پاس ہم تمہارے ساتھ وہ بھی خوش ہو گئے وہ بھی خوش وہ بھی خوش یہ ایمان عقیدہ نہیں الفلاب البرا دوستی کے قابل کون ہے نفرت کے قابل کون ہے تو حوض کو کا پانی اس کا قاعدہ ہے سنت کی محبت قوت کے ساتھ اسی قوت کے ساتھ بدعت کی نفرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہوا، ان کی زندگی میں یہ دونوں مظاہر موجود ہیں سنت کی اتنی محبت ہے ایک بار نبی اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے فرمایا کہ لو جعلنا میری خواہش ہے کہ یہ دروازہ میں عورتوں کے لیے خاص کرتا اس سے مرد داخل نہ ہوں صرف عورتیں داخل رہوں خواہش تھی لیکن حکم کو نافذ نہیں کیا تنفیذ نہیں کی اس طرف سے جو لوگ آئیں گے ان کو پھر گھوم کے آنا پڑے گا حکم اپنی خواہش بتا دی حکم نافذ نے کیا قربان جمت اللہ بن عمر اتنی محبت نبی اسلام کے فرامین سے آپ کی سنتوں سے وہ حکم نافذ نے کیا مگر اس دروازے کو کبھی استعمال نہیں کیا نہ کبھی اس سے داخل ہوئے نہ کبھی اس سے خارج ہوئے یہ سنت کی محبت میرے حبیب کی چاہت میرے حبیب کی خواہش گو تنفیذ نہیں کی آپ نے مگر عمل بھی سننا آپ کے فرامین کی محبت فرامین کو قبول کرنا کتنی قوت کے ساتھ تھا اسی قوت کے ساتھ بدرد کی نفرت تھی بوڑے ہو چکے نابینا ہو چکے امام مجاہد رحم ان کے شاگرد ہیں ابو داود میں حدیث ہیں. کہیں جا رہے تھے راستے میں ظہر کا وقت ہو گیا فرمایا کہ چلو یہاں نماز پڑھ دے. مسجد میں گئے موسج نے ازان دی ازان کے بعد کھڑے کھڑے وہیں دوبارہ نماز کی دعوت دی یہ تصویب ہے اذان ہو گئی یہ کافی ہے لوگوں کو نماز کی اطلاع اب دوبارہ وہیں کھڑے آ گئے اور لوگوں کو نماز کی دعوت دے مانا ازان میں کمی ہے کوئی تمہارا اضافہ اس کمی کو پورا کرے گا ازان دے دی وہیں کھڑے ہیں. جیسے مائک پر آپ ازان دے چکے ہیں اب کہیں لوگوں ازان ہو چکی آؤ کاروبار چھوڑ دو مسجد میں آؤ یہ تصویر یہ جائز نہیں یہ کہ ازان آپ نے دی کو بھائی آپ کا سور ہے بیٹا سور اس کو جا کے جگا دیں یہ تصویر نہیں اس کا ادر ملے گا لیکن وہیں کھڑے کھڑے نماز کی دعوت دینا یہ ازان کے نقص کی علامت ہے یعنی اذان کافی نہیں ہے کیا تمہارا یہ عمل تمہارا یہ اضافہ لوگوں کو مسجد میں لائے گا یہ مالک رحمہ اللہ نے ان کا گھر مسجد نبی کے پڑوس میں تھا مسجد نے مسجد کے مینارے سے اذان دی اور تصویب کی فوراً گھر سے باہر ہے روکو اس کو ان یہ بدر تھے اگلے دن مس پھر ازان کے جملے نہیں کہے مگر کھڑے کھڑے زور سے کھانسنا شروع کر دیا کہ کچھ لوگ کھانسی کے وہاں سن کے اٹھ جائیں پھر نکلے باہر یہ بھی بدرتے ازان دے کے فوراً نیچے اترو تو دلہن عمر نے بھی سنا حالانکہ نے بوڑھے اگر آپ نے اپنے شاگرد عطا مجاہد سے فرمایا تو قرج بنا ہمیں یہاں سے نکال کے لے جاؤ میرے حاضر امام کے الفاظ بھی ہمیں اس امام سے دور لے جاؤ بینا بد آئیے ہے۔ بدتی کے ساتھ ہم نہیں ٹھہر سکتے یہ تمہاری مرضی تم کے کرو خوشیوں کے ادھار کرو محبتوں کے تبادلے کرو مسکراہٹوں کے تبادلے کرو مظاہر عمومی اسٹیجوں پر سین تان کے تصویریں بنواؤ کوئی پرواہ نہیں کوئی کہاں ایمان کی غیرت کہاں گئی نکال کے لے جاؤ ہمیں یہ بدڑتا یہاں نماز بھی نہیں پڑھیں گے اس ایمان کے پاس سے دور لے جاؤ تو دونوں رنگ ہے دنیا کی زندگی میں ایک طرف سنت کی محبت کہ وہ دروازہ استعمال ہی نہیں کیا ایک تو کی نفرت یہاں سے لے جاؤ چلنے پھرنے کی طاقت سکت نہیں لیکن بدعت کی نفرت تو یہ پانی کس کے لیے اللہ کی یہ رضا کا ایک نشان ہے سب کو نصیب نہیں ہوگا بدعت ہی ٹولہ آئے گا یہ پانی پینے کے لیے گرفتار کر لیا جائے گا روک لیا جائے گا تو بے سو قریب پہنچ جائیں گے خوش ہوں گے بس منزل قریب ہے چند قدم ہیں آگے بڑھ کے ہمیں پانی نصیب ہوگا پیاسے بھج جائیں گے لیکن نہیں روک لیے گئے آپ فرمے کی امت ہی میری امت ہے میری امت ان کو آنے تو کیوں روکا فرمائیں گے ان نقل تھا درما تھوک آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بداعت اس دین میں داخل کی ٹولہ سوال یہ کہ آپ پہچانیں گے کیسے پہچانے کے عزائے وضو سے وضو کے چمک رہے ہیں یا آپ کی امت کا خاصہ ان نہ امت یام ہے وضو چمک رہے ہوں گے آپ پہچان میری امت ہے بدرتی ہیں تو وضو کے کی ازا کیوں چمک رہے اذائے وضو کا چمکنا دلیل ہے ان کا وضو قابل قبول ہے لیکن نہیں یہ ایک نفسیاتی مار اللہ ان کو وقتی خوشی دے کر خوش ہو رہے ہیں وضو کے چمک رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں حوضہ قریب آ گیا اچانک گرفتار ہوئے اور وضو کے اذا بھی بج گئے اور تاریخ کی اندھیرا پھیل گیا نفسیاتی مار رہے ہیں. اللہ خوشی دکھا کر چھین لے نفسیاتی مار تو قاعدہ موجود ہے اس پیاس کو بجانے کا سنت کی محبت مگر اس کا حصول اللہ کے رضا کے ساتھ اس کی توفیق اور اس کی مشیت کے ساتھ یہ اللہ کی رضا کی قیمت ہے سورج ایک میل کے فاصلے پر کھڑا ہے تدن شمس و حق تکون عالمت ایک میل کے فاصلے پر قواعد موجود ہیں اس سورج کی تفش سے کیسے بچنا مگر اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کی رضا کے ساتھ امام عادل اس کو اللہ عرش کا سایہ دے گا وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں چاہے وہ قطرہ چونٹی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو اللہ بڑا قدردان ہے اسے بھی عرش کا سایہ دے گا وہ نوجوان جسے کو خوبصورت اور تعاوت گناہ دے اور وہ کہ ان اخاف اللہ مجھے اللہ کا ڈر ہے وہ نوجوان بھی اس سائے کے نیچے ہو گئے وہ دو دوست بھی جن کی دوستی اللہ کے لیے تھی عقیدے کے لیے توحید کے لیے سنت کے لیے اسی پر ملنا اسی پر بچھڑنا وہ بھی اس عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہو جو صدقہ دے چھپا کر اخلاص کے ساتھ کوئی ریاکاری نہیں اللہ کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے مسجد اللہ کا گھر ہے نا بار بار اللہ کے گھر آتا ہے اور اللہ کا مہمان بنتے ایک بندہ عادی ہو گیا من تم مساج مسجد کو وطن بنا لیا وطن بنا لیا ہر نماز کے وقت مسجد موجود ہے بعد میں ذکر روزگار کر رہے وہ مسجد اس کا وطن ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے تبشوش فرماتا ہے بندہ آتا ہے مسجد کی طرف بشاشت سے جس کو چہرے کی رونق چہرے کا سرور چہرے کی خوشی یہ ہمارے لیے ہماری بشاشت چہرے کی رونق کے ساتھ ہے چہرے کے سرور کے ساتھ ہے چہرے کی بشاشت کے ساتھ ہے یہ صفت اللہ کی بھی ہے کیسے یہ معلوم نہیں جیسے اس کے لائق ہم بھی تبشمش کرتے ہیں نبی نے سال تھی کسی کا عزیز کسی ماں کا بیٹا باہر ہے وطن سے دور دو سال تین سال چار سال کے لیے واپس آ رہا ہے تو اس کی ماں کے تبشمش کا عالم کیا ہوگا بیٹے کے استقبال کے لیے بیٹے سے ملاقات کے لیے کیا اس کی بشاشت کا علم ہوگا اللہ بھی بشاشت فرماتا ہے تبجبش کرتا ہے جب کوئی بندہ مسجد کی طرف آ رہا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا اور یہ تبجبش قیامت کے دن بھی ہوگا بندے کا نام پکارا جا رہا ہے آؤ حساب کتاب کے لیے اب وہ آ رہا ہے اللہ جانتا ہے یہ وہی بندہ ہے جس کا وطن مسجد تھا اللہ اس وقت بھی تبجبش کرے گا میرا وہ بندہ آ رہا ہے کیا خوشی کا اظہار اس کی رضا اور اس کی محبت کے تقاضے یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے علے ہوں گے نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے نضا کرے گا تحبو نبی جلالی میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں ان کے لیے دو اعزاز ہیں جو میری خاطر محبت کرتے تھے جن کی محبت دین کے لیے تھی توحید کے لیے تھی عقیدے کے لیے تھی ان کی محبت مشرق سے نہیں تھی بدرتی سے نہیں تھی اب باپ اگر مشرق ہے باپ اگر بدرتی ہے یا بھائی تو اس سے تعلق باپ بیٹے کا ہے دین کا نہیں بھائی ہے اس سے تعلق اخوبت کا ہے دین کا نہیں دین کی محبت عقیدے کے لیے توحید کے لیے وہ لوگ کہاں ہیں جن کی دنیا میں محبت ملنا جلنا میرے دین کے خاطر تھا میری توحید کے خاطر تھا ان کے لیے دو اعزاز نمبر ایک لہم منابر نورم نبیق نو شہدا نور کے ممبر تیار ہوں گے اللہ کے رضا کے پروگرام سارے وہ دن قیامت کا لوگ کوئی تو کھڑا اپنی جگہ پر ہل نہیں پا رہا کوئی چل رہا ہے تو سر کے بل چل رہا ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے دیکھیں یہ خوش نصیب لوگ ان کے لیے میں نے نور کے ممبر تیار کر رکھے ہیں یک نم صدیق نم اس قدر میرے قریب کہ چمبیا صدیقی شہدا انہیں دیکھ کر رشک کریں اس کی رضا کے مظاہر دوسرا اعزاز کیا دلی یوم دلہ اللہ دلی آج ان کو میں اپنے عرش کا سایہ تھا فرماؤں جن کا دنیا میں ملنا بچھڑنا میری توحید کے لیے تھا عقیدہ کے لیے تھا عرش کا سایہ تھا فرماؤں ساری اس کے رضا کے مظاہر کے مظاہر قیامت کی کٹن گاٹی پولے سرات کی قواعد موجود ہیں یہاں کامیابی کیسے ہوگی دو چیزیں چاہیے ایک قدم جم جائیں قدم پھسلے نہ جائیں پولیس رات پر دوسرا تیزی بڑی زہریلی اس کے کاٹ ادق کو میں نے کو میں نے شہر احد سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ کاٹنے والا اندھیرا دائیں طرف لوگ بڑے خطرناک کنڈے جھاڑیاں پاؤں اگر الجھ گیا پھر نکل نہیں سکے گا یہاں بھی خالق کائنات کے لدا چاہیے قاعدے ہیں پل کو پار کرنے کے تیزی سے ایک قاعدہ عمل سالے کا یہ پل کو کراس کرنا نور کی مدد سے ہوگا نور نور کے بغیر نہیں جتنا نور زیادہ ہوگا اتنا تیزی جو حدیثیں ہیں پلک چھپکنے کی طرح گزرنا تیز آندھی کی طرح گزرنا بجلی کی طرح گزرنا تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزرنا یہ بقدر نور ہے یہ تفاوت اعمال کے تفاوت کے ساتھ جتنا نور کم ہوتا جائے گا اتنا پولیس رات پر رفتار آہستہ ہو جائے گی حتیٰ کے کچھ لوگ کھڑے نہیں ہو پائیں گے عمل ہی نہیں چھوٹا موٹا عمل حدیث میں ہوتا ہے کہ ان کا عمل جو ہے ان کے دائیں گوٹے میں ایک نقطے کے مانے نور ہوگی ایک نقطے کا نور بس اسے سے کیا دیکھے گا کیا نظر آئے گا جب اس نور سے کچھ دکھائی دے گا چل پڑے گا اندھیرا چھا کے پھر بیٹھ جائے گا جیسے بچہ زمین پر چلتا ہے یہ ان کی کیفیت ہوگی عمل کا نور جتنا عمل زیادہ ہے, اتنا نور زیادہ ہے ناسو علا قدر نور ہے لوگ گزریں گے اپنے نور کے بقدر قاعدہ ہے مگر توفیق اللہ اللہ کی رضا رحمت تو اور جہاں تک سواد کی قدم جم جائیں پھسلن ہے قدم پھسلے نا پھسل گیا تو بندہ گیا نیچے جہنم پھسل گیا گیا. قدم پھسلے نا اس کے لیے عقیدے کا سواد توحید کی پختگی کی نفین والی سبات اللہ اللہ دین آمن بالقول الثابت فی حیات دنیا و فی آخر اللہ سباد دے گا قدموں کو اللہ تعالیٰ سواد دے گا قدم جم جائیں گے اللہ جما دے گا لیکن کیسے بال قول ثابت قول ثابت کی برکسر قرآن عبداللہ بن عباس ثابت کی تعریف کرتے ہیں لا الہ توحید نفیئن وس بادن لا الہ بھی ہو یہ نفی انبات نفیئن وس بادن توحید کی قوت ہو جتنی قوت ہوگی اتنا قدم جم جائیں گے پولیس رات پر قواعد موجود ہیں مگر اللہ کی رضا کے بغیر نہیں اس کی رحمت کے بغیر نہیں لن یہ تو آہ دیکھ عمل ہو کوئی بندہ اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا اللہ برحمت اللہ جب تک اس کی رحمت نہ اس کی محبت اور اس کی رضا نہ رضی اللہ عنہ عنہ بڑا اعزاز ہے یہ اللہ ان سے راضی. راضی ہو چکا یہ اللہ کی خبر ہے اب اس کی رضا ہر مرحلے پر موجود ہے ہر قدم پر موجود ہے ہر گھاٹی میں موجود ہے کبھی رضا پیچھے نہیں ہٹے گی تو بہت بڑا اعزاز ہے موت سے لے کر جنت اور جہنم کے فیصلے تک انسان ایک طویل سفر اکیلے طے کرنا ہے اس اکیلے پر اس کی رضا اگر ساتھ ہو رحمت اس کی ساتھ ہو تو پھر موجے ہی موجے پھر ناکامی کا کو کوئی تصور ہی نہیں اور ایک جامع بات ایک اللہ نے آخر میں فرما دی اس رضا کے خزانوں کو سمیٹنے کا رما کے زال من خاشیا ر یہ مقام ہے رضا ان لوگوں کو مل جائے گا جن کے دلوں میں رب کی خشیت ہے رب کا خوف یہ خوف کی صورت میں نہیں اللہ بڑا اللہ بڑا بادشاہ بس باتیں ہو رہی ہیں نہیں عملی طور پر عملی خوف کیا ہے اس کی اطاعت اس کی نافرمانی سے گریز یہ عملی خوف ظاہل خشیا اس بندے کے دل میں خشیت ہو اب تقوی ہونا تقوا یہاں ہے اندر دل میں تقوی جسم کے اشاروں کا نام نہیں ہے سر جھکا کے بیٹھ جو بڑا متقی یہ تقوی نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے ہونٹ ہل رہے ہیں جسے اللہ کا ذکر کر رہے یہ تقوی نہیں اصل خشیت انسان کے دل میں جو دل میں تقوی اور خشیت ہوگی وہ انسان کو عمل صالح پر آمادہ کرے گی اخلاص کے ساتھ اور فکم اللہ السلام کی سنت کی تباہ کے ساتھ تقوا اور خشیت سنت کی تباہ کا نام انی اطخاک میں سب سے بڑا متقی ہوں اور اگر تم تقوی کمانا چاہتے ہو تو اپنے خود ساتھ عمل پر لے حالانکہ وہ صحابی تھے نا ایک نے کہا میں رات بھر نفل پڑوں گا کبھی سوں گا نہیں دوسرے نے کہا میں زمانے بھر کے رودے رکھوں گا کبھی افطار نہیں کبھی ناگا نہیں کروں گا اور تیسرے نے کہا اپنا گھر بار چھوڑ کے مسجد کا کونا سنبھالوں گا اتکاب کروں گا کمر بھر کے لیے بظاہر بڑا خوبصورت یہ تینوں کا عزم اللہ کے نبی نے دیکھا جب سنا تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے کندھاری انار آپ کے چہرے پر چھوڑ دیا اتنا غصہ آپ کو آ لفظ میں اتنی افقا کم دے دب سے بڑا متقی میں ہوں چن لو تم کیا چاہتے ہو پوری رات جاگ کر پچاس سال کے لیے مجھ سے آگے بڑھ جاؤ گے زمانے بھر کے روزے رکھ کے مجھ سے آگے بڑھ جاؤ گے نہیں اتنی افقا کم دے متقی میں ہوں اگر تخوا چاہیے تو میرے پیچھے پیچھے ہو تخوا اتباع کا نام ہے آگے بڑھنے کا نام نہیں تجاوت حد کا نام نہیں تقوا اتباع کا نام ہے میری پیروی کرو میرے پیچھے چلو یہ سوچو جو چیز اپنا کر میں اطخا بن گیا اگر وہ تم اپناؤ گے تو متقی بنو گے تقوا آئے گا لنت سنت اللہ تبدیل اللہ کا طریقہ تب تبدیل نہیں ہوتا کہ جنت کے لیے کسی کا پروگرام کچھ اور ہو کسی کے لیے کچھ اور ہو نہیں سنت اللہ ہے یہ ایک ہی ہے تقوا کا مدار ایک ہی ہے میری پیروی کرو گے تھخوائے گا مت یہ سوچے کہ اتقا کیسے بن گیا متقی سب سے بڑے متقی کیسے بن گئے ایک راہ پر چل کر اسی راہ پر چلو گے تھخوائے گاشی اللہ کے ددا ان لوگوں کے لیے ہے ایک جامع حقیقت جامع قاعدہ جو اپنے رب سے ڈر گئے تادم یا ڈرتے رہے یہ خوف موت تک ہو کبھی انسان سے جدا نہ ہو ہمیشہ کے لیے خوف ہو تقوا ہو جس, جس کا مرکز انسان کا دل ہے اور وہ تقوا اور خوف انسان کو عمل میں ابھارتا ہے عمل اسالے کرتا رہے نیک عمل کرتا رہے تقوا سے اپنے آپ کو بھر دے اپنے باتن کو بھر دے اور دل کی زمین کو آباد کر لے تو اللہ راضی ہو جائے گا تو اس کی نظرا سارا سفر آسان ہے موت سے دے کر جنت اور جہنم کے فیصلے تک سارا سفر ایسا تو اللہ کی رضا کی طلب ہو اس کی رضا کی تلاش ہو جستجو وہ قواعد تو اس کی رضا کو ہمارے لیے واجب کر دے اس کی رحمت کو واجب کر دے رضا کا فیصلہ ہو گیا اب بیڑا پار ہے اب فیصلہ واپس نہیں ہو گا اللہ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے سند ہے بندے کی قبولیت کی سند اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ خبر نہیں دیتا مگر صحابہ کے بارے میں خبر دی نقط رازی اللہ علموں میں نہیں ان کے جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے اللہ ان سب سے راضی ہو اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ یہ آگے چل کے مرتد ہو جائیں گے تو یہ اللہ پر الزام ہے یا اللہ تو کیوں راضی ہو تو یہ معلوم نہیں تھا یہ مرتد ہو جائیں گے رضا کا اعلان واپس ہوتا ہے رحمت کا دائرہ کبھی تنگ نہیں ہوگا بڑے گا پھیلے کا ضرور تنگ نہیں ہوگا اللہ جہنم کو قیامت میں سکیڑ دے گا جہنم حل میں مزید کر رہی اور اور اور, اور سارے جہنمی ختم ہو گئے اللہ اپنا قدم جہنم میں داخل کر کے اس کو سکیڑ دے گا اس کی ناراضگی سکڑ سکتی ہے اس کا عذاب سکڑ سک رحمت نہیں جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ڈالے گا مگر بڑی زمین خالی پڑی بڑی زمین خالی پڑی ان کا کیا کرے اللہ وہاں قدم داخل کر کے سکیڑے گا نہیں رحمت تنگ نہیں ہوتی یونش عظاء اللہ خلق آخر اللہ اس بقیہ جنت کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کر دے گا نئے انسانوں کو بغیر عمل کے اللہ ان کو جنت کا داخلہ داخل میں کے نفد الجنت اللہ ان کو ٹھہرا دے گا اس بکیا جنت میں ان رحمت کا دائرہ کبھی تنگ نہیں ہوا تو اس کی رضا اگر تھوڑی سی مل گئی بہت بڑی دولت اور رحمت اس کا قصد ہو اس کی نیت اور اس کی حرس ہو اس کی رضا جس جو سجوح اس کی رضا کی تلاش ہو طلب قواعد جو اس کی رضا پر منتج ہوتے ہیں اس کے لیے کوشش ہو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق ادا فرما دے اللہ ہم سب سے رادی ہو جائے یا اللہ سب سے راضی ہو جائے اپنی رضا یا اللہ ادا فرما دے اخلاق واخرہ الحمد للہ رب العالمين